اعوذ باللہ اعزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وال یہ خدا خداوندی ہے اور امت دعوت کے بعد امت اجابت کا دور ہے پہلے تو بات تھی نا امت دعوت کی امت دعوت ہوتی ہے عام اس میں کافر آ جاتے نہیں آ جاتے پہلے موسا علیہ السلام کا معاملہ تھا امت دعوت کے ساتھ یعنی فرعون وغیرہ کے ساتھ اب فرعون والا معاملہ ختم ہو گیا وہ حرک مرک ہو گیا اب مسئلہ کس کا ہے جی امت اجابت کا امت اجابت کون تھی وہ بنی اسرائیل تھے ان کا دور آ گیا ہے تو عنوان یہی لکھو تجویز و خدا بندی اور امت دعوت کے بعد امت اجابت کا دور بنی اسرائیل کا اور البتائی وہی کیا ہم نے تیرا موس علیہ السلام کے یہ کہ لے چل میرے بندوں کو مصر سے نکال کے لے چل دوسری طرف پس مار واسطے ان کے راستہ بیچ دریا کے خشک کیسے مار ڈنڈا مارو راستہ خشک ہوگا لات خاف در توںفا نہ اندیشہ کر تا کب کا کہ فراون تا کب کر کے پکڑ لے تم کو ایسے نہیں ہوگا نہ اندیشہ کر تو بے فراون کا اور نہ ڈر تو ڈوبنے سے فاطبہ ہوں فراون پاس پیچھا کیا ان کا فراؤن نے اپنے لشکروں کے ساتھ باغاشیا ہوں مینالیماں شم خلاصہ یہی ہے پاس ڈھانپا ان کو پھر ان والوں کو دریا سے جو ہی ڈھانپا باغاشیوم منا جو ڈھانپا معنی میں لکھا ہوا ہے کبھی ابہام کے اندر بھی عظمت ہوتی ہے باغاشیوم ابہام ہے یا نہیں نہ پوچھو حال جو ہی ڈھانپا ڈھانپا ٹھیک ہے نا اس میں عظمت ہے چنانچہ اس قسم کی عظمت ایک شیر میں ہے اکبر الہبادی کا شیر ہے مسٹر نکلی کو قبا میں سزا کیسی ملی شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی تو یہ بھام نہیں اگر یوں کہا جاتا کہ مسٹر نکلی کو سو جوتا مارا گیا تو پھر بھی ایک تعین تھی کیا آہ, یہاں کائی نہیں کی اے مسٹر کو نقلی کیوں کہتے ہیں انگریزوں کی نقل اتارتے ہیں پترون پہنی ڈاڑھی مڈائی انگریزوں کی طرح تہذیب ہے مسٹر نکلی کو میں صدا کیسی ملی شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماف چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی آہ. نہ ہمیں سکھلاتے بھی اسی ہیں کہ ڈھول بجاؤ ڈھانپا اس کو دریا سے جو ڈھانپا اللہ فرعون اور گمراہ کیا فراؤن نے اپنی قوم پہ اور نہ راہ پر لایا یا بنی اسرائیل تذکیر انعامات اب بنی اسرائیل کے واقع ہیں صاحب تذکیر انعامات اے بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے انعام نمبر ایک واد ناقم انعام نمبر دو وعدہ کیا ہم نے تم کو جانب دور کا جو کہ دائیں تھی کہ تورات کے لیے کہ تورات وہاں ملے گی کہ ابھی میں نے تم کو سمجھا ہے جانب دائیں مگر بھی ونزلنا انعام نمبر تین اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا من و سلوا کا کیا معنی کرتے ہو حلوہ اور پراٹھے اور بٹیر کلو میں تیے بات مار پاک چیزیں جو ہم نے دی تم کو اور نہ زیادتی کرو اس میں زیادتی کا منع یہ ہے کہ حرام کھانے لگو یا ذریعہ حرام ہو یا ضرورت سے زائد یا کھا کے گناہ کرو معصیت کرو پسند نازل ہوگا تمہارے اوپر حضب میرا یہ ترہیب ہے جی ترہیب نازل ہوگا تمہارے پر غضب میرا اور جس پہ نازل ہوا میرا غضب پقد ہوا پستا کی تباہ ہو گیا اصل ہوا کا منہ گر گیا جیسے ون نجمیزہ ہوا آ گیا گا تباہ ہو گیا یہ تھی ترہیب اب ترغیب ہے اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے ایمان لیات ہے عمل کرتا ہے اچھے سما ددا پھر راہ پہ قائم رہتا ہے ہدایت پانا راہ پہ دبام و وما آ جلا کان یا یا موسا باری ماری با باموسا باری تالا کا مکالماں موسا کے ساتھ شروع ہو گیا جی موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوہ تور پہ آ جا کتنے دن چلہ کا کر چالیس دن متواتے روزے رکھو اور کیا ملے گی کتابیں طورا اور اپنے ساتھ کچھ سرداروں کو بھی لانا لوکبا کو اب منصلہ السلام السلام ہارون کو سمجھایا کہ میرے بعد خیال کرنا یہ بدماش لوگ ہیں کہیں گمراہ نہ ہو جائیں کنٹرول کرنا ان کے اوپر اور اگر کوئی فساد برپا کریں تو, تو ان کا اتباع نہ کرنا مستقل مزار رہنا اور جو لوکبا آنے تھے کچھ سردار ان کو کہا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے بعد آ جانا سارے نہیں کچھ نہ کچھ سردار تو موس علیہ السلام جب وہاں پہنچے اللہ نے پوچھا کہ کیوں جلدی آیا ہے انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو آپ کی محبت میں جلدی آیا ہوں تو تیری قوم کے سردار وہ بھی آئے جائیں گے پر میں اب وہ نہیں آ سکتے وہ بھی گمراہ گئے اور بھی تیری گمراہ اکثر قوم کیا ہو گئی ہے گمراہو بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی دیکھو جی مکال میں باری تالا موسال کون سی چیز جلدی لائی تجھ کو تیری قوم سے یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے بھی کوئی آدمی آنے تھے سردار کالا موسا نے فرمایا حضرت وہ یہی میرے پیچھے آ رہے ہیں سردار صاحبان اور جلدی آیا میں تیری طرف اے میرے پر ورزیات کہ آپ زیادہ راضی ہوں کالا فرمایا کد فتنہ ہم نے آزمایا ہے تیری قوم کو تیرے بعد اور گمراہ کر دیا اس کو کون سامری نے چا, خیر. اب موس علیہ السلام میں چالیس دن رہنا تھا نہیں تو چالیس دن پورے رہے جلدی نہیں آئے چالیس دن رہنے کے بعد کتاب تو تری اور واپس آ گئے پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنا میاد پورا ہونے پہ اپنی قوم کی طرف غضب غمناک غم غزبان منا غزب اصف غمناک کالا یا قوم خطاب اول با قوم تین خطاب کیے حضرت موسا نے پہلا ختاب قوم سے دوسرا ہارون سے تیسرا ساندری سے کتاب والاؤں فرمائے میری قوم کیا نہ وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ رب تمہارے نے وعدہ اچھا تورات دینے کا نیچے لکھ لو وعدہ اچھا تورات دینے کا چالیس دن اب تم جو کمینے گمراہ ہو گئے ہو تمہیں سانی نے کہا کہ موسا نہیں آئے گا چالیس دن کے بعد میں آ گیا ہوں یہ تو نہیں کہ میں نے وعدہ خلاف ہی وعدہ خلاف کی تو کوئی وعدہ لمبا بھی نہیں ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے خدا کے غزب کو دعوت دی ہے جان بوجھ کے کیا پس لمبا ہو گیا تھا تمہارے اوپر وعدہ وعدہ لمبا ہوا نہیں ہوا یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ نازل ہو تمہارے اوپر غزب تمہارے رب کی طرف سے یہی چیز ہے پس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا میرے وعدہ کا خلاف کا کیا مانا کہ موس علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں نہیں آؤں گا تم شریعت کے اوپر کیا کرنا پابندی کرنا توحید پہ قائم رہا تو خلاف کر دیا بس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا تمہارا تو میرے ساتھ یہی وعدہ تھا کہ توحید پہ قائم رہیں کہ کالو جواب قوم قوم نے یہ جواب دی حضرت بات یہ ہے کہ ہم جب آئے تھے نا تو ہمارے پاس کبتیوں کے زیورات تھے کس کے زیورات تھے ان کی عورتوں نے کبتیوں کی عورتوں سے کوئی زیورات لیے تھے یہ آریتن لیتے نہیں یہ شادی وغیرہ پہ زیورات پہنیں گے وہ زیورات بھی لے کے ہم آ گئے تو ہم نے سوچا سامری نے بھی ہمیں کہا کہ یہ کبتوں کے زیورات ہیں یہ تم نہ پہنو حرام ہے پھر وہ زیورات عورتوں نے دے دیے ایک جگہ کٹے ہوئے سامری بدماش نے کیا کیا ان کو پگھلایا پگھلانے کے بعد کیا بنایا بچھڑا کاریگر آدمی تھا بچھڑا بنانے کے بعد ایک مٹی اس نے لی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں سے وہ آگے آئے گا پاؤں سے لی تھی وہ مٹی کے اندر کوئی آسارے حیات تھے وہ گھوڑا جہاں ہی قدم رکھتا تھا کیا پیدا ہوتا تھا سبزہ پیدا ہو جاتا تھا وہ مٹی ڈال دی کس کے منہ میں بچھڑے کے منہ میں اس کے اندر آپ سارے حیات آ اتنی کہ وہ آواز کرنے لگا تو کہنے لگا دل تمہارا خدا ہے معبود ہے موسا تو بھول گیا آ آیا ہی نہیں بھول گیا ہے یہ تمہارا معبود ہے اب اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اس کے ارد گرد وہ چکر بھی لگاتے تھے طباع بھی کرتے تھے رقص بھی کرتے تھے ناچتے بھی تھے جیسے آج کا لوگ ناشتے ہیں چنگے جگہ یہ حال میں ایک عجیب چیز دے کہ اس کو معبود بنا لیا انہوں نے غور کرو جی قال جواب قوم کہنے لگے نئی خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کا اپنے اختیار سے کہ ملک کے نہ کا اپنے اختیار سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹھائے گئے تھے ہم بوجھ کاؤں میں کے زیورات کا زینت کا کیا منا زیورات لیکن اٹھائے گئے تھے ہم بوجھ قوم میں کرت کے زیورات کا بس پھینک دیا ہم نے ان کو جو بوجھ تھا زیورات بس اسی طرح ڈھالا سامری نے یہاں الکا ہم نے کیا لکھو گے ڈھالا ڈالا یہ ڈالنا نہ کیا ڈھالا ڈھالا کہتے ہیں سونے چاندی کو پگھلا کے اس کو کیا بنا دینا بچھڑا بنا دینا یہ آپ زرگروں کے پاس جائیں نا ان کے پاس سانچے رکھے ہوتے ہیں تو چاندی سونا پگھلا کے اس سانچے برتن اس میں کیا کرتے ہیں ایسے ڈھال دیتے ہیں زیور بن جاتا ہے یہ آ ڈھالنا وہ سمجھ رہے ہو آپ بنایا جس کو کہو اسی طرح ڈھالا یعنی بنایا سامری نے بچھڑا سامبری بہمان کون تھا بعض کہتے ہیں وہ بھی بنی سر سے تھا بعض کہتے ہیں بنی سرائیل سے نہیں تھا تو بارہ جو کچھ تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا کیا لیکن سامرا کے علاقے سے اس کے باپ دادا تھے اس سے ان کو سامری کہتے تھے نام کیا تھا اس کا موسیٰ تھا تھا بنی اسرائیل میں سے عام طور ایسے ہے جب پھر نے آڈر کیا کہ بچوں کو قتل کرونا تو اس کی ماں نے اس کو ایک غار کے اندر جا کے چھپایا کس کے اندر غار کے اندر یہ حضرت مسعد فرون کہاں پلے غار کے اندر تو غار کے اندر پرورش کے لیے اللہ نے جبریل کو مقرر کر لیا وہ دودھ لاتا تھا اس کو پلاتا تھا تو جبریل کو پہچان بھی لیتا تھا کہ جبریل ہے باقی تم کہو کہ جبریل نے کافر کو کیوں پالا تو خنزیر نہیں پل رہے دنیا میں کافر نہیں پڑ رہے کنزیر پڑھ رہے ہیں سانپ بچو پال رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی حکمت تکوینیہ ہوتی ہے اس کے اندر نئے, نئے اعتراض کیا کرو سمجھے تو کوئی شاعر کہتا ہے محسل زی ذی ہو جبریل و کافر وہ صلاح صلی ذی ہو فرآن مرسلو جس منہ کو جبریل نے پالا وہ کیا نکلا کافر اور جس مو سے کو نے پالا وہ کیا نکلا مورسا خدا کا نبی نکلا <laughs> یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسی طرح ڈھالا شامری نے پر نکالا واسطے ان کے بچڑا وہ بچھڑا کیا تھا جا ساد ایک جسم تھا اور سے کیا تھا آواز تھا سمجھے دا. اب دیکھو ایک جسم سے آواز نکل پڑے ایک جسم سے آواز نکال پڑے اس کو کیا بنا لیتے ہیں معبود بنا لیتے ہیں سندی کا تمہارے جسم سے آواز نہیں نکلتی اوپر سے نکلتی ہے نیچے سے نکلتی ہے تم معبود بن سکتے ہو آ? عجیب بدماش آدمی آج جس سے آواز نکلے بابو بن گیا ایک سے آواز سے اس کی آواز بس کہنے لگے ہاضا علاح کم یہ سامریوں کا وظیفہ ہے سامریوں کا وظیفہ کہ یہ مابود ہے تمہارا اور معبود ہے موسا کا وہ تو بھول گیا وہ خدا تو گھر میں ہے، بچرا وہ بھول گیا افلا یارور یہ آیا ہے توحید نمبر چار آیات توحید نمبر چار اور سامریوں کی تحمیق ہے بے وقوفی ان کی بے وقوفی ظاہر کی گئی سامریوں کی تحقیق کیا پس نہیں دیکھتے یہ کہ نہ تو جواب دیتا ہے ان کی بات کی وہ صرف آواز کرتا تھا نا ان کے بات کی جواب دے سکتا تھا نہیں اور نہیں مالک ہوتا تھا ان کے نقصان کا نہ نفے کا والا کا لحم فرآون یہ تحمیق نمبر دو سامریوں کی تحقیق نمبر دو نہ خود سمجھے نہ ہارون کے سمجھانے سے سمجھے یہ بھی تحمیق ہے بے نہ خود سمجھے نہ ہارون کے سمجھانے سمجھے اور البتہ کی کہا تھا ان کو ہارون پہلے شہ میری قوم سوائے اس کے نہیں آزمائے گئے ہو تم ساتھ اس عجل کے بہی ہی زمیر کا مرجی کون بنے گا تمہارا امتحان لیا گیا جن کے ساتھ اور رب تمہارا رحمان ہے یہ گابہ نہیں ہے بس اتباع کرو میری فی پتا بےونی فیلن واتیو اور میرے حکم کی فرما برداری کرو کو لحاظ سے کالو اناد قوم انہوں نے ہارون کا کہا نہ مانا انہوں نے جتنی تبلیغ کی زید میں آ گئی اناد قوم کہنے لگے ہمیشہ رہیں گے اس کے اوپر مجاور تفسیر مظہر یا روح مانی میں لکھا ہوا ہے کانو یار کو حول ہال الجل اجل کے ارد گرد کیا کرتے تھے رقص کانو یار کو سونا ہو عجل گجاور رہیں گے یہاں تک لوٹے ہماری طرح موسا کال یا پھر پہلا ختاب کس کو کیا موسا علیہ السلام نے کس کو جی قوم کو اب دوسرا کتاب خطاب ہے ختاب دوم بہار ختاب دوم بہارون ہارون علیہ السلام کو کہا موس علیہ السلام اے ہارون جب یہ بگڑ گئے تھے شرک کے اندر آ گئے تھے تو تم مجھے آ کے رپورٹ دیتا مجھے آ کے رپورٹ دیتا تو کیوں نہ آیا میرے پاس حضرت ہارون علیہ السلام یار کیا حضرت اگر میں آپ کے پاس چلا آتا نہ تو زیادہ خرابی ہو جاتی اب بعض لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی بعض نے نہیں کی میں آپ کے پاس آ جاتا تو میدان ان کے لیے کیا ہو جاتا خالی ہو جاتا تیرے پاس آ کے رپورٹ پیش کرتا تو بھی کہتا ہا کہ ہارون ان کو چھوڑ کے کیوں آ گیا کچھ نہ کوئی تو کنٹرول کرتا اب نہ میں کا نہ ادھر کا میں کیا کروں دیکھو جی خطاب دوم بہارون کاموسا نے اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تو نے ان کو کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے اللہ تب بیان یہ کہ میرے پیچھے نہ آیا چلا جاتا میرے پیچھے آفا سہت آمری کیا نے بے فرمانی کی میرے حکم کی حضرت نے ان کو حکم یہی کیا تھا نا کہ لا تتہ بے صبیل کہ کیا ہارون مضبوط رہنا مفسدین دین کی تباہ نہ کرنا کال یبن ہوں ماں جواب ہاروں پہلے پڑھ چکے ہو کہ موسال السلام السلام نے ایک دینی حمیت کے اندر آ کے کس کے اندر آ کے دینی حمیت اور غیرت کے اندر آ کے اتنا غصہ کیا کہ ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی اور سر کو پکڑ لیا آدمی اتنی حمیت اور غیرت میں غصہ کرے نہ ہوش نہیں رہتا ہوش ٹھکانے نہیں رہتا بویا کے استغراق کے اندر اور مدہوشی کے اندر انہیں داڑھی پکڑ لی اپنے بھائی کی اور سر پکڑ لیا جواب کہنا لگے اے کہ ماں کے بیٹے یعنی میری ماں جائے نہ پکڑ میری ڈاڑھی کو نہ میرے سر کو انی خشی تو میں نے تو اندیشہ کیا یہ کہ کہے تو جدائی ڈالی تو نے درمیان بنی اسرائیل کے اور نہ انتظار کی تو میری بات کی یا نہ پاس کیا تو میری بات کا تیرے پاس آتا نا پھر بھی تو یہی اعتراض کرتا کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال کے میرے پاس آ گیا وہاں رہتا پھوٹ ڈالی تو نے اور نہ پاس کیا تو میری بات کا میں نے جو تجھے سمجھایا تھا اس پہ عمل نہیں کیا یہ کتنی خطاب آ گئی جی کتنی اب تیسرا خطاب کس کا ہے سامری کو کیا جو مبدا ہے شر تھا یا کیا تھا شر کا مبدا اس کے کان پکڑ لیے کان برو اے بیبان بتا کالا خما ختم کیا سامری کتاب سیم بامری اے کیا معاملہ تیرا بےمان سامری کالا جواب سامری سامری کہنے لگا حضرت میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی وہ یہ کہ جب جبریل گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے کس وقت آئے تھے جب یہ بنی اسرائیل داخل ہو رہے تھے بہرے قلزم میں پھر پیچھے آ رہا تھا تو درمیان میں حضرت جبری ساؤں گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تاکہ میں رکاوٹ بنوں کیا امداد کروں یہ نہ ہو کہ بےمان کو تکلیف دے روپ تاری ہو جائے اس کے اوپر سمجھے تو جبری جب گھوڑے پہ سوار تھا گھوڑا چلتا تھا اس کے پاؤں کی مٹی میں کیا ہو جاتا تھا سبزہ میں نے وہ مٹی اٹھا لی وہ ڈال دی اس مٹی دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا انہوں نے اس کو پت بھری میں نے ایک مٹھی میں نے رسول اس کا لفظی ہی تو کیا ہے کاصد کے نقش قدم سے حالانکہ ایسے نہیں ہے کاسر کون تھا جی تھا شد کے سواری کے نقش قدم سے بھری میں نے مٹھی کاشید کی سواری کے نقش قدم سے اچھا جی فن پھر میں نے پھینک دیا اس کے کالب کے اندر کس کے کاب میں وہ جو بنایا تھا بوتا بچھڑے کا اس کے کالب کے اندر سمجھا جی کیا وہ کگال کا اور اسی طرح تھے بنا دی یہ حرکت واسطے میرے میرے نے کہ یہ حرکت کرنی ہے تو نے اب یہ بہت سے آج کل کے جو جدید اپنے آپ مفسر کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی یہ چیز تو محال ہے یہ تو نہیں ہو سکتی اچھا یہ محال ہے تو علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تو وہی وہ محال وہ یہاں تو ایک بچھلے میں تھوڑے سے آثار حیات آ کہ صرف آواز کیا تھا وہ چلتا بھاگتا پھرتے ہی نہیں تھا نہ کسی کا جواب دیتا تھا تو انسان ہی بن گیا تھا معمول حیات آ اگر اے حیات تمہارے نظیب بہید ہے تو پھر موجات کا انکار کرو سمجھے بھائی مان لو سے بھائی ان چیزوں کے اندر خدا کی قدرت کار فرما ہوتی ہے سمجھے انسان کا اپنا اطار نہیں ہوتا اس کے اندر سمجھے اس لیے وہ کیا کہتے ہیں جیسے پلاسٹک کی چڑیا لیتے ہو نا زور لگا چون چوں کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے چوں چوں کرتا تھا کوئی کل مر رکھنی تھی اس نے سامری نہ ایسے نہیں آپ سارے حیات تھے ہمارے تمام محققین کی رائے دیو مند اسی کے قائل ہیں دوسروں کی تردید کرتے ہیں تو بھی پابندی کرنی ہے یہ نہیں خیال کریں جو جدت نے خیال کرنا قال اب حضرت موس علیہ السلام نے ان کو بدوا کی بد دعا کی نبی کی بد دعا فرمایا تو پاگل ہو کے مرے گا سمجھتا اے جو پاگل آدمی ہوں نا بازار کے اندر پھرے تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے لڑکے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو قریب جب لڑکا جائے چاہے ان کو چھیڑے نہ چھیڑے تو دوڑتا ہے کہتا ہے مجھ کو نہ چھیڑو مجھ کو نہ چھیڑو مجھ کو نہ چھیڑو ایسے کہتے رہتے ہیں تو یہ پاگل آدمی کی نشانی ہے تو سامری بھی ایسے کہتا تھا جب دور سے کسی آدمی کو دیکھتا تو دوڑتا کہتا لامساز مجھ کو نہ چھیڑو مجھ کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ پاگل بن گیا پر میں فضہ چلا جا تو پنج نہ لگ فی الحال انجام دنیا بھی پس بے شک تیرے لیے زندگی میں تو یہ ہوگا کہ کہتا رہے گا تو لا لامساز مت چھیڑو مجھ کو یہ تو انجام دنیا بھی ہے وہی نا کا موئے جام اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے نہ خلاف کیا جائے گا تو اس کا باقی رہا جس کو تو نے معبود بنایا ہے نا اب آپ نے کا حشر دے تو حضرت نے کیا کیا اس کو پہلے پہلے ٹکڑے ٹکڑے کیا کیا جی کیا کیا ٹکڑے ٹکڑے اس کے بعد اس کو جلایا بچھڑے کو جلا دیا جلانے کے بعد اس کی راک اکٹھی کر کے سمندر میں ڈال دی وہ کیوں سمندر میں ڈال دی اس سرے کہ اگر وہاں راک پڑی رہتی نا تو اس کو کھا کے شفا سمجھتے کیا کہ ہمارے معبود کی راکھ ہے کھا کے شفا ہے اس کو کھاتے آپ تم کو کھلاتے تبرو کر کے اس لیے حضرات مٹی کو ہی ختم کر دیا ون ذرا علاح کا دیکھ کے تر مابود اپنے کہ وہ کہ ہمیشہ رہتے ہیں اس کے اوپر مجاگر اللہ حر کرنا ہو ضرور ابھی ابھی جلاتے ہیں اس کو پھر البتہ اڑا دیں گے اس کو دریا کے اندر اڑانا اس کی راغ کو انما علا قوم کون آیا توہین نمبر کتنے جی پانچ سوائے سنی محبوب تمہارا اللہ ہے اللہ لا اللہ اللہ, اللہ, اللہ واس کل فراخ ہے ہر چیز کو بہتا علم پہ کزال قسوال کا میں نمبا آیا تے تشیح نمبر تین آیات توحید پانچ آ گئے اب آیا تشجیح نمبر تین یہی پانچ آئیں گی اسی طرح بیان کرتے ہیں تیرے اوپر خبر ان واقعات آج جو گزر چکے اور تاکہ آیا ہے تیرے پاس ہماری طرف سے نصیحت نامہ ذکر نصیحت نامہ قرآن پاک من آرزان ہو ماہرومین انل کا انجام جو اعراض کرتا ہے قرآن سے پستا کی وہ اٹھائے گا دن قیامت کے بوجھ گناہوں کا خالدین فی ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے گناہوں کے بوجھ کے اندر رہنے سے مراد عذاب میں رہنا کس میں رہنا ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے گنا ہوں کے بوجھ میں نے اضا میں سا الحم برا ہوگا واسطے ان کے دن کی آمد کے یہ بوجھ یو ماں دن قیامت کا کیا ہوگا یہ یوم بدل ہے پہلے یوم القیامت سے یعنی وہ دن ہوگا کہ پھونکا جائے گا سور کے اندر اور اکٹھا کریں گے ہم مجرمین کو اس دن اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے یہ نیلی آنکھیں جو ہیں نا یہ خراب ہوتی ہیں نیلی آنکھیں وہ آنکھیں سرمیلی ہوں یا نیلی ہوں آہ, نیلی آنکھیں غلط ہوتی ہیں اس گروں کو نیلی آنکھیں دیں گے سمجھیں جی ہاں اس جن نیلی آنکھوں والے یہ بینہم چپکے چپکے کے چپ کے کہتے ہوں گے درمیان اپنے مجرم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں زور سے کہتے ہیں یا آہستہ آہستہ ایسے ایسے ایسے ایسے, ایسے, ایسے, ایسے چپ کے چوب کے کہتے ہوں گے درمیان اپنے کہ نی ٹھائرے تم قبروں کے اندر مگر دس دن عالم برزخ میں دس دن ٹھہرے ہوں گے کیونکہ قیامت کا دن انہیں بڑا سخت معلوم ہوگا تو اس کے مقابلے میں دس دن معلوم ہوں گے عالم برزخ کے اللہ فرماتے ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ کہیں گے جب کہے گا ام ہم طریقہ کان جو ان سے بہتر ہوگا بیت بار روش کے حقیقت بہتر نہیں ہوگا ان سے بہتر ہوگا بیت بار روش کے کہ نہیں ٹھہرے تو مگر کتنی ایک دن دس کو چھوڑو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن تم ٹھہرے تھے آہا. تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا اب پتا چلا ہے کہ وہ آج کے دن ایک دن کے برابر تھے